وصلى والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء اما بعد فكان من الحجة لهم في ذلك أنه ان قد يقولوا انكم تقولون اقولوا بالشهاده يقولون اشهد ان حتى يشهدوا اي تقولوا مثل ما قاله ابي ذر من التكبير وهي إلا الذي ان الله ولا محمد الرسول الله حتى يشهدوا بَقَوْلِهِ وِسْلَمَا قَصَدَ إِلَى أَبْحِ أَبْحِ <خُرَئِرَة> سامنے اس باب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کا پہلا حصہ کیا یہ ہے کہ جو کلمات موزن کے ہے کیا سننے والا بھی وہی کلمات کے رہے گا جو کچھ اضافے کے ساتھ سلما میں شافی رحمۃ اللہ اور دیگر حلات مسلک یہ تھا کہ جیسے مزم کلمات کہے گا سیم وہی کلمات سامعم سننے والا کہے گا جبکہ احناک و دیگر حضرات کا مسئلہ یہ تھا آپ کے سامنے تفصیل آ کی ہے کہ جو مزن کہے گا وہی کلمات وہ ساتھ ساتھ کچھ اضافہ بھی وہ یہ کہ حیا علیہ صلاح اور حیا کے جواب میں لا حول ولا لاہ بلّہ ہے جبکہ کہ جو کلمات یا ہیں ان کے جواب میں وہی کلمات کلم جو دے گا پہلا حصہ تو یہ تھا دوسرا حصہ جو آگے آئے گا وہ یہ کہ کلمات کا جواب دینا کیا سنت ہے یا اپنی جگہ پر پڑیں گے تو پہلا جو حصہ تھا اس میں امام شافی رحمتہ اللہ و دیگر حضرات کے درائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور احناف کی جانب سے ان حضرات کو جواب بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے اب صرف احناف کی دریا رہتی ہیں احناب کی دلائل باقی ہیں کہ حضرات کے دلائل کیا ہیں کہ حی الاسلام، حی الاسلام، حی الاسلام، فلاح کے جواب میں تین دلیلیں, ہیں احناف کی تین دلیلیں ہیں اس پر کہ جن سے یہ بات چھن کر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو تمام کے تمام کلمات مزن کہے گا تو وہی کلمات بھی آئی نہیں سامنے کہے گا بلکہ اس کے لیے کچھ اضافہ جات ہے حدیث میں ہیں تین دلیے ہیں اپنی اپنی جگہ پر نمبر ایک دلیل پھکانہ میں الفجلحم کی جا رہی ہے اس سے پہلے روایت گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقول الحط عشخ جیسا کہ خود اس سے پہلے تو محبوبہ کی روایت میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ موزن کو سنتے تھے تو آپ وہی کہتے جو مذہن کہتا حت عسخ یہاں تک کہ وہ ہو جاتا بات یہ ہے کہ احناف کی پہلی دلیل اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے خاموش ہو جائے یعنی جب مزن آغاز کرے آزان کا یعنی تکبیر اور شہادت کہے یعنی شد اللہ, اللہ محمد رسول اللہ کے تو اس وقت اب تو تم ویسے کہو جیسے کہ وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ تکبیر اور شہادتیں کر خاموش ہو جائے اب اس کے بعد جو بقیہ ہیں اس کے حوالے سے اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے تو پتہ چلا کہ تکبیر اور شہادتیں وہ مقصود ہیں اس لفظ ہے کہ و مطلب پپول و مطلب کیا مراد ہے تکبیر اور شہادتیں تکبیر اور شہادتیں اور یہ ایک روایت بھی پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے کہ جب وازن کیا کرے؟ یعنی, گواہی دے یعنی گواہی کے قلمات کہ تم کیا کرو ایسے ہی کہو جیسے کہ وہ کہتے ہیں تو اب اس طریق کا خلاصہ یہ ہوگا آپ صلی اللہ وسلم نے جو یہ فرمایا تو حق یس قطع سے مراد یہ ہے کہ جب ملزم تکبیر اور شہادتیں کہہ کر خاموش ہو جائے اس وقت تک تم یہ کہو باقی نہیں بات حیا اور حیاح کے جواب میں کیا کہے گا تو دوسری روایات بتا رہی ہیں کہ اس میں کیا کہے گا لاہ ولا ولا جی دیکھیے جائز ہے تقبیر وہ شہادت ہو مسل مبتدا اس کی مثل کے جب وہ آغاز کرے ان کلبات کے ذریعے سے آغان کون سا قلمات تقبیر, تقبیر میں سے وہ شہادت لا یہاں تک خاموشن تقبیر و عمل مقصود نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کے فقول و نسلم یقول اس میں کیا ہوگا تقبیر اور شہادت ہی مقصود ہے تقبیر اور شہادت ہی مقصود ہے عَلَى اللہِ حدیثِ اور عَلَى اور کی حدیث میں کا ثابت بھی ہوتا ہے یہ والی سے روایت یہ در دو سندوں کے ساتھ احمد بن ابراہیم ابن محمد علی ابراہیم قال تعالیٰ عبد اللہ ابا عن, عباد ابن عن, ابن حدثنا احمد حدثنا حدثنا عن عن عن عن قال عبد نمل کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ جب مرزم گواہی ہے یعنی تشک گواہی کے کلم صلی اللہ علیہ محمد رسی اللہ کے فقولو کہ وہ دیکھ رہا. اب معلوم کے طرف یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو یہ فرمان ہے کہ فقول ماپور اس کا تعلق تقویر اور شہادت سے ہے یہ ہے دلیل نمبر ایک اہل کی اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ نے جو یہ فرمایا فقول اس کا تعلق اور شہادت سے ہے حیال صلاح و حیال فقولو سے نہیں ہے بلکہ حکم الگ کہ دوسری روایت ایک دلیل دوسری دلیل ہے وہ یہاں سے نمبر دو علی, علی آنند اور جہاں تک بات ہے وہ جناب سے روایت کیا گیا ہے پھر کولی کے اندر آپ کے قول میں انداز پر مقام اللہ اور پھر حفظ آلہ حفظ کا منع ابھارنے کے اور اس پر آپ نے جو ابارا ہے یعنی حیا کے مقابلے میں اب کیا کہے گا مؤذن اس کے حوالے سے مذہب نہیں بلکہ سامع یعنی بقیہ جو کل مار ہے ہے شہادتیں ہیں تو کل مار ہیں ان سب کے جواب میں تو بیسے کہ بیسے ہی کہہ گئے نے کہا ہے رہی بات حیال حیال فلاح کی تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با حول قوت ہے وہ صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے اور اس پر ابھارا ہے سب کو اور یہ بھی کہا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کے کی اس میں کیا ہے نجات ہے تو اس روایت کا بھی پتہ چلا صاف الفاظ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاہ وط اللہ باللہ کو پڑھا دی خود اور دوسروں کو بھی اس پر کیا کیا ہے ابھارا ہے کہ وہ کیا کریں حیال حیال مقابلے میں کیا کریں لاہک وطلّہ پڑھے آپ یہ جو روایت ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جس میں حیہ کے مقابلے میں لاہک وط اللہ باللہ پڑھے گا تو یہ جو روایت ہیں اس کو تقریباً چھ قرضوں کے ساتھ نقل کیا ہے تین صحابہ مقابلے میں کیا ہے اللہ جب محدود اللّہ اللہ اکبر سے بھی پری یعنی جو سننے والے کیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ثم قال صل الله عليه واله الله فقال صل الله عليه الله حجاب مذن الله الا الا سننے والا بھی کیا الله الا الا اب سمجھ جائے ثم قال صل الله محمد رسول الله فقال صل الله محمد رسول الله تموزن اشادنا محمد رسول الله کہ تو سننے ثم قال هيا الصلاه کہ جب مذن کہ هيا فقال تو سننے والا کہ ولا قوه الا بالله یہ کہا خلا جن جس نے ایسے کیا تو وہ کیا ہوگا جنت میں داخل ہوگا داخل جنت میں داخل ہوگا اب اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ وزن کے جواب میں جب حرسل حیر کے مقام پر ہوگا تو اس کے جواب میں کیا کرے گا یہ الا و کہے گا جیسے معلوم ہوا جی تو یہ آپ کے سامنے ہے. ہے؟ ابھی نہیں اچھا جی اب روایت آ رہی ہے معاویر جی حضرت معاویر ربی اللہ کسی روایت پبیر کالا دسنا ابو بکرتا پالا دسنا ابو داودہ پالا دسنا ان يحيى بن ابي كثير محمد بن ابراهيم القرشي عن انس بن طلحه بن كنا عند معاويه بن ابي سفيان فاذن المؤذن هم عند معاويه كان فاس ان فقال الله اكبر الله فقال معاويه الله اكبر الله اكبر فقال اشهد ان لا الله فقال معاويه اشهد ان الله فقال اشهد محمد رسول الله فقال معاويه اشهد محمد رسول الله حتى بلغ حيا على الصلاه حيا الى یہ بیانما معاویہ نے یہ کہا یعنی کسی صنعت کے, کے ساتھ پھر سے کے یعنی عن عن ساتھ بیٹھے تھے ذکر کیا تم مخالف نے کہا, حضرت نے کہا حضرت سمیت رسول اللہ علیہ وسلم. میں نے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. أحشا. آخر سنة كساف رضو مآوية سعيد وفيه قال حضرتنا ابو بشر الرقي وقال حضرتنا حجاج بن محمد عن ابن جليل قال أكبرني عمر بن يحيى الأنصاري وأن عيسى بن محمد أخبره وأن عبد الله بن علقامة من عبد وقاص عزيه فذاكرنا عبد اب ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حیث ہے بکیہ کے کل کہنے سے حضرت ابو رافظ ہے اور حضرت معاویت ہے یہ چھ سعدوں کے ساتھ یہ روایت کیا ہے مقبول ہے تین صحابہ کرام سے تو یہ احناف و میرا حضرات کی دو دلیلیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں آخری دلیل نمبر تین رہ چکی ہے پھر اللہ عالم اللہ تعالیٰ ہوں سب کو و کروا سب کو خوشن السلام علیکم و رحمۃ اللہ تو جواب میں تحریری دے دوں گا آپ کو جس کا بھی سوال ہے